وعلیکم السلام ٹھیک ہو گئے آخری آنکھوں میں کچھ اچھا ہے یس ہے مرشدی محبی و محبوبی آر اللہ مجھے زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے آہ جو دل تیرے غم کا حامل میں بس میرے دوستو کیا عرض کروں اللہ دنیا میں جس نے اللہ کی محبت کا غم حاصل نہیں کیا اللہ کی محبت حاصل نہیں کی بہت بہت نقصان ہے بہت نقصان ہے بہت زبردست نقصان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے اپنی محبت کے درد سے اپنی محبت کے غم سے اللہ تعالیٰ ہم کو نواز دے اور خوب مالا مال فرما دے اور دولت یہ ملتی اہل محبت سے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس کو دروازے کو تھوڑا سا اگر ہم بھیڑ دیں تو شاید آواز آپ بیٹھے رہیے حفظ مراتب کوئی چیز ہے جب آپ کا جوان بیٹا موجود ہے وہ اٹھے گا وہ کرے گا اور, اور بھی لوگ ہیں آپ کے یہاں ہاتھ میں بھی ابھی کوئی طرح صحیح نہیں ہوا پورا بند نہ کریں تاکہ دروازہ کھلا رہے جزاک <تصفح> تو بات یہ رہا تھا کہ میرے مرشید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آم ملتا ہے آم والوں سے دودھ ملتا ہے دودھ والوں سے اور کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے کبھی کپڑے والے کی دکان پر جا کر کسی نے دودھ مانگا ہے کبھی دودھ والے کی دکان پہ جا کر کسی نے کپڑا مانگا ہے تو میرے مرشید فرماتے تھے اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے اور اللہ والے نہ ملے تو ان کے غلام سہی جیسے پانی کہیں نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرنا چاہیے اور مٹی سے تیمم کر کے جو نماز پڑھی جائے گی وہ بالکل کامل ہو ہے نا تو ناقص تو نہیں ہوگی کامل ہوگی آج پانی اگر مل گیا تو پھر اب اس کو وضو کر کے دوبارہ دوہرائے گا اگر جلدی مل گیا وقت میں لیکن تیمم سے نماز پڑھ لی اس کے بعد پانی ملا تو نماز تو ہو گئی نا اور نماز بھی کامل ہوگی ان شاء تو اسی طرح سے اللہ والوں کے کوئی غلام مل جائے جو ان کا صحبت یافتہ ہو اجازت یافتہ ہو باء اعتماد ہو تو اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج جو ہے اگر کوئی کہے کوئی بیمار ہے تو کہے کہ صاحب جب تک حکیم اجمل خان دہلی کے قبرستان سے اٹھ کے نہیں آئیں گے تو ہم علاج نہیں کرائیں گے کوئی ہے ایسا بھائی فوراً جو ڈاکٹر اچھا اویلیبل ہوتا ہے وہ یا طبیب ہوتا ہے اس کو فوراً کہتے بھائی مجبوری ہے بیمار ہیں آپ ذرا ہمارا علاج کر دیجیے اگر اللہ کی محبت کا اور اللہ کے درد و غم کا غم کی طلب ہو تو جو اللہ والا سچا ہو اللہ والا اور متبع سنت اور شریعت ہو اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو اور وہ نہیں تو ان کا غلام اور وہ بھی متبع سنت تو شریعت ہو تو جس کو طلب ہوگی وہ فوراً کہے گا صاحب ہمارا علاج شروع کر دیجیے نا تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں فارسی کا ایک شعر ہے کہ عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کر عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کر اے خواجہ درد نے وگرنا کہ کوئی دنیا میں اللہ کا عاشق اللہ کا چاہنے والا اللہ کا چاہنے والا دنیا میں ہزاروں خواہشات ہیں ہزاروں نعمتیں مال دولت ہے کہیں حسین لڑک شکلے ہیں کہیں سلطنت ہے کہیں وزارت ہے کہیں بادشاہت ہے، کہیں کچھ اور ہے تو ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی دولت اور نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے کوشش میں ہے لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ جو چیز وہ چاہ رہا ہو جیسے کوئی وزارت کی پائش رکھتا ہو ضروری تو نہیں ہے اس کو وزارت مل گئی ہو کوئی شخص سلطنت کی کوشش کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو سلطنت مل گئی اور کوئی شخص کسی عورت پہ پاگل ہو گیا تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ عورت اس کو مل ہی جائے جیسے ہمارے مرشد نے ایک قصہ سنایا کہ ایک شخص پاگل خانے گیا معائنے کے لیے تو اس نے پا ایک دیکھا ایک بھلا چنگا آدمی سوٹ بوٹ سا کھڑا ہے انہوں نے کہا یہ پاگل خانے میں کیا کر رہا ہے یہاں اس سے جا کے پوچھتے ہیں انہیں جا کے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں اس نے کہا میں یہ تو بھلا چنگا آدمی لگ رہا ہے اس کو تم نے کیوں کیا رکھا تو اس نے اسے سے کرنے والے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اس نے کہا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں پاگل خانے کا معائنہ کرنے آیا اس نے کہا ہاں یہاں آنے سے پہلے میں بھی یہی کہتا تھا تو بڑا چٹ پٹایا آگے چلا وہ یہاں سے چلو اور ڈائریکٹر پاگل خانہ جو ہے ان کو لے کے چل رہا تھا تو ایک کوٹری سے آواز آ رہی شبنم شبنم شبنم میں کہا وہ ڈائریکٹر سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا بھئی یہ ایک لڑکی کو چاہتا تھا عشق میں مجازی میں مبتلا ہو گیا اور وہ لڑکی کسی اور کے پاس چلی گئی اس کو دھوکہ دے کے وہ اس کے دھوکے سے یہ پاگل ہو گیا بےچارا اور یہ ہر وت اس کا نام لیتا رہتا ہے اچھا بھائی ایک دو کوٹریوں کے بعد اور ایک کوٹری پہ پہنچے تو وہاں سے آواز رہی وہ ڈائریکٹر نے پوچھا یہاں کیا معاملہ ہے بھائی تم نے بتایا کہ وہ ہے جس کی شادی شبنم سے ہوئی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ جس پہ پاگل ہوئے وہ مل بھی جائے اور اگر مل بھی گئی تو کہاں مرے تھے مٹی پہ مرے مٹی کی شکل اور جب وہ جریاں پڑ جاتی ہیں بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے ایک دو بچے ہو گئے اس کے بعد پھر دیکھی کیا ہوتا کیا وجہ کہ صورت پہ عاشق ہوئے اگر سیرت پہ عاشق ہوتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا یہاں صورت پہ سمجھ بیٹھے کہ جیسی صورت ہوگی ویسی سیرت بھی ہوگی اور ہوا کیا کہ بد سیرت لیکن خوش شکل پہ پاگل ہوئے لیکن تھی بد سیرت تو لہذا شادی کی پہلی رات جو گھونگٹ اٹھایا تو کہا عورت نے کہا یو آر ویری ویری بلیٹیفول او oh, ہو سر پکڑ کے بیٹھ گئے یہ کہاں پھنس گئے ہم نے تو شکل دیکھی کہ یہ شکل تو بڑی اچھی ہے یقیناً اندر سے بھی معاملہ اچھا ہوگا مگر یہاں تو معاملہ الٹا نکلا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جائے دنیا کی کوئی دولت ہو نعمت ہو اور وزارت ہو اور کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم نے جو ٹارگٹ لگایا ہے وہ ہمیں ضرور مل ہی کے رہے گا مقدر میں نہیں ہے نہیں ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ محبت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا اپنا بنانا چاہتے ہیں کہ فرمایا کہ عاشق کشود کے یار بحالش نظر نہ کرالی کا کوئی عاشق آج تک جس نے اللہ کو واقعی پانا چاہا ممکن نہیں ہوا کہ وہ اللہ کو نہ پایا ہو جس نے اللہ کو نہ پایا اس کے اخلاص میں کمی تھی اس کے دل میں کہیں دنیا داری تھی سفارش تھی مطلوب جیسے پیروں کے پاس ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو کچھ سفارش کرانی ہوتی ہے آج کل تو لوگ کیا آتے ہیں بلکہ پیر خود یہی دھندا کرتے ہیں بیٹھ کے کہ اس کا کام اس سے بنوا دیا ادھر پیسے ہٹ لیے اس کا کام اس سے بنوایا پیسے بڑی بڑی سفارشیں چل رہی لیکن اللہ تعالی کا سودا جو ہے وہ ایسا بہترین سودا ہے کہ جس نے اللہ کو پانا چاہا ممکن نہیں کہ اللہ نے اس کو اپنا نہ بنایا دل صاف ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے اللہ ہی کو پانا ہے نہ دنیا مطلوب ہو نہ سفارش مطلوب ہو نہ کوئی اور عزت اور شہرت اور جاہ مطلوب ہو عزت اور شہرت چاہنا اور جو ہے دین میں بھی جو ہے لیڈر بن جانا یہ بھی ایک غیر اللہ ہے یہ بھی ایک غیر اللہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب نے بہت وقت لگایا دس سال ہو گئے دس سال وقت لگایا اور ایک انہی کی اس دس سال کے عرصے میں ایک صاحب آئے اور وہ شیخ سے بیٹھ ہوئے اور چند ہی دن میں خلافت لے کے چلے گئے شیخ نے ان کو خلافت بھی دے دی اور کچھ دینی خدمت لگا دی ان کے ذمے تو یہ جو دس سال سے رہ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ میں تو دس سال سے آپ کے پاس ہوں اور یہ ابھی چند روز آئے اور یہ آپ سے خلافت بھی لے کے چلے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا دیکھو دو لکڑیاں لے کے آؤ ایک گیلی ہو اور ایک سوکھی لکڑی تو دونوں کو لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب ان دونوں کو آگ لگاؤ تو جب آگ لگانے کی کوشش کی تو سوکھی لکڑی تو فورن جل گئی اور گیلی لکڑی سو کرتی رہی جلی نہیں تو فرمایا یہ فرق ہوتا ہے یہ شخص جو آیا تھا پہلے ہی اللہ کی محبت میں سوکھتا تھا بس اتنی کثر تھی کہ کسی شیخ کامل کا اس کو ہاتھ لگ جائے ہاتھ میں ہاتھ دے دے بس اس کا کام بن گیا اور پھر پوچھا کہ اچھا تم جب یہاں آئے تھے سچ سچ بتاؤ تمہاری نیت کیا تھی انہوں نے کہا میری نیت یہ تھی کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں گا کچھ خدمت دین سیکھ لوں گا پھر آپ مجھے خلافت دے دیں گے تو میں بھی اپنی دکان کھولوں گا تو انہوں نے کہا بس یہ, یہ جو یہ سب سے بڑا غیر اللہ ہے تمہاری نیت اللہ کو پانے کی نہیں تھی بلکہ تمہاری نیت تھی خلافت کی یہ غیر اللہ ہے تو جس نے بھی اللہ کو اللہ کے لیے پانا چاہا اللہ کو اللہ کے لیے پانا چاہا کوئی ایسا کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس کو اللہ نے اپنا نہ بنایا آش یہ ہے عاشق کے شدک یار بحالش نظر میں ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا نہ بنایا اللہ کے راستے میں ناکامی ہے ہی نہیں شرط صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کے لیے پائیں اللہ کو اللہ کے لیے پانا چاہیں بس پھر اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کو اپنا بنا لیتے ہیں احواج اور درد نیس وغیرہ طبیب بھی حس تیرے دل میں خواجہ درد ہی نہیں ہے اللہ کو پانے کی طلب ہی نہیں ہے پیاس ہی نہیں ہے لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے اہل اللہ کی صحبت وہ علی شان صحبت ہے وہ عالی شان دولت ہے کہ یہاں پر صرف مال نہیں ملتا بلکہ پیاز بھی مل جاتی ہے پانی نہیں ملتا بلکہ پیاس بھی مل جاتی تلب بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ آخرت کے تذکرے سنتا ہے اور یہاں کوئی سفارش کوئی مال کچھ نہیں جہاں اللہ اللہ کو پانا ہوگا اور جہاں اخلاص ہوگا اللہ کی باتیں اللہ کے لیے ان الا اللہ اللہ کہ ہمارا اجر تو اللہ اللہ سے لینا ہے ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے وہاں ہندوستان کے بہت بڑے برادری ہے بہت مسلمان ہیں وہاں ساؤتھ افریقہ میں اور بڑے دولت مند وہاں تو مسلمانوں کے پاس بہت دولت ہے وہاں تو انہی میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ ہمارے حضرت کو اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور میں لے گیا اور وہ ڈپارٹمنٹل سٹور کئی منزلہ تھا اور اتنا بڑا تھا کہ وہاں ایک ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے وہ چھوٹی جو کاریں ہوتی ہیں نا الیکٹرانک کاریں وہ اس میں بیٹھ کے جانا پڑتا تھا اتنی اتنی دور اتنا بڑا سٹور اور کئی منزلہ اور اس میں گاڑی سے لے کے بڑی بڑی گاڑیوں سے لے کے ہر چیز جو سپر مارکیٹ میں ہوتی ہے آج کل یہاں تو اتنی ابھی نہیں ہے باہر یہاں ہونی شروع ہو گئی ہیں لیکن باہر تو یہ, یہ عام ہے کہ ہر چیز کیل سے لے کے کانٹے تک ہر چیز آپ کو مل جائے گی ایک جگہ آپ چلے جائیں تو غرض یہ کہ وہاں ہر چیز انہوں نے مہیا کی ہوئی تھی تو جب حضرت وہاں تشریف لے گئے تو اس سیٹ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ یہاں آج جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں گے وہ آپ کی ہے آج جس چیز پر آپ ہاتھ رکھ دیں گے وہ آپ کی ہے ہتھی ہماری طرف سے ہمیں خوشی ہے کہ آپ یہاں آئے تشریف لائے ہمارے سٹور میں تو آپ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں گاڑی ہو کچھ بھی ہو کتنی قیمتی ہو وہ آپ کی آپ کو ہتھی اب ہمارے مورشید رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا, کیا? عمل دیکھیے ہمارے حضرت نے اس سیٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا हा? اور فرمایا کہ مجھے تو تم چاہیے ہو اور میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا میں تو تم کو کچھ دینے آیا ارے یہ سارا تو سب کا سب مٹی ہو جائے گا سپر مارکیٹ چاہے دس منزلہ ہو پانچ منزلہ ہو تین منزلہ ہو سب کے سب ایک دن چھوڑ کے جانا ہے جو ہم اشعار پڑھتے ہیں مولانا اچھی زور سے فرمائش کرتے ہیں آج بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں پتہ چلا بچیاں بچے سب اس شوق سے گھروں میں پڑھ رہے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے حضرت کے اشار گھروں میں پڑے جا رہے ہیں سوچیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ بنیاد اگر پڑ جائے ان کو یہ یاد رہ جائے جو بچپن میں جو بات ذہن میں بیٹھتی ہے وہ آخر تک رہتی ہے ہمیں بھی بچپن کی بہت سی باتیں یاد ہیں اور آپ سب کو بھی ہوں گی جو بات دل میں بچپن سے بیٹھ جاتی ہے درمیان میں اگر کچھ گڑبڑ بھی ہو جائے انیس بیس تو آخر میں جا کے جتھے بھی کھوتی اتنے انخل ہوتی ہے آ جاتی ہے نا تو سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ہمارے مرشد کا احسان ہے کہ آج بچے کی بچوں کی زبان پہ یہ اشعار है? اور فرمائش کر رہے ہیں چھوٹے بچے کی اشار آپ ضرور پڑھا کر تو جس کے دل میں شروع ہی سے یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ ہمارا ہمارا پردیش ہے ہم یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے بس اس کا کام بن گیا کیسے بن گیا اس لیے کہ جو زندگی اپنے انجام کو سامنے رکھ کر گزاری جاتی ہے بس وہ اس کا بیڑا پار ہے وہ کامیاب زندگی ہے کامیاب زندگی ہے تو یہ کتنی قیمتی بات ہو گئی کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو غرض بات کیا ہو رہی تھی ہاں حضرت نے فرمایا کہ ہم تو آپ کو کچھ دینے آئے ہیں ہم آپ سے کچھ لینے نہیں آئے اور ہم آپ کو اللہ کی محبت دینے آئے اللہ کی محبت آپ ہم سے وہ موتی لیجیے جو آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آپ کے قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا نہ یہ, یہ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے ان کی نظر میں کتنی بھی دولت ہو کتنے بھی جواہرات ہوں کیسی کیسی بادشاہتیں ہوں سب ہیچ ہیں ساری کائنات ہیچ ہے اللہ کے آگے ہر نعمت ہیچ ہے ایک بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی جوان نے شرارت سے ان سے پوچھا جوانوں کو ذرا شرارت کی سوچتی رہتی ہے تو انہوں نے پوچھا بڑے میاں آپ, آپ کو لوگ شاہ شا صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں کتنا سونا ہے آپ کے پاس جو آپ کو لوگ شاہ شاہ کہتے ہیں کتنا سونا ہے آپ کے پاس انہوں نے کیا, کیا فرمایا بخانہ زر دارم فقیرم ارے بھائی میرے گھر میں کوئی سونا ہونا نہیں ہے میں تو ایک فقیر آدمی ہوں ولے دارم خدائے ضر امیرم میں تو سونے کا خالق اپنے دل میں رکھتا ہوں ہاں؟ یہ جو اشعار میں آپ, سے آپ کے سامنے سناؤں گا ان کا کچھ مفہوم میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے میرے عزیزوں کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے اور ہمیں اسی, کا، اسی سے کام پڑے گا اسی سے کام پڑے گا نہ وہاں بیوی بچے کام آئیں گے یوم ملا یون فرو بنون کہ وہاں نہ تو مال کام آئے گا نہ ہی ہماری اولاد کام آئے گی نہ ہمارے بنگڑے گاڑیاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنا آفیت صرف ہمیں دے دے حلال بابرکت روزی تو وہ تو منع نہیں ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیے لیکن یہ چیز جو ہے یہ فانی ہے اس کے پیچھے اپنے دین کو برباد نہ کریں دین کو برباد نہیں کرنا ہے نا تو یہ بات ہے یہ وہ دولت ہے میرے عزیزوں جو حضرت جس کے لیے رو رہے ہیں جو مشار یہ پڑھ رہے ہیں یہ وہ دولت ہے جو ہمارے ہر جگہ کام آئے گی اور اسی سے ہمیں کام بھی پڑے گا اور نہ ہمارے بیٹے کام آئیں گے نہ ماں باپ کام آئیں گے نہ, نہ دولت کام آئے گی نہ بنگلہ گاڑی کام آئے گی ٹھیک ہے کمائیے اور کھائیے جتنا میرے مرشد فرماتے تھے آسمانوں پر جولو مگر خدا کو نہ بھولو یعنی ہر معاملے میں دین کو مقدم کرو ہاں جہاں کوئی سودا ہو رہا ہے دیکھ لو بھائی مفتی صاحب سے پوچھ لو کہ ہمارا یہ معاملہ ہو رہا ہے سودا ہو رہا ہے کہیں ہم اس میں کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے شریعت کی روح سے ٹھیک ہے کہ نہیں اور کوئی بھی معاملہ ہو تو اپنے شہد سے, سے یا عالم دین ہیں مفتیان حضرات ان سے پوچھ لو تو جہاں معاملہ آ جائے دین کا اس معاملے پر کہیں سودے بازی نہ کرو بس یہی تو چاہیے یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ روٹی بھی کم کھاؤ اور یہ بھی جو ہے غم غم کھاتے رہو ارے وہی سب کچھ کہو بھی ہو ساری ہر حلال نعمت جو اللہ دے اس کو خوب استعمال کرو لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو دین کو مقدم رکھو دین کا نقصان کسی قیمت پہ برداشت مت کرو جہاں دین کا نقصان ہو وہاں کو وہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ہے نا سارا جہاں ناراض ہو نہ چاہیے پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے بس نعمتیں بھی کھاؤ مزے اڑاؤ کیونکہ مزے ہوتے ہیں اہل تخوا کے اہل محبت کے بڑے مزے ہوتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے بھائی من عمل صالحا ہم ذکر او انسا وکمن فلن حیاتم طیبہ ہم ضرور بے ضرور نیک لوگوں کو عمل صالح کرنے والوں کو ضرور بے ضرور زندگی دیں گے بالوچ زندگی کسی کو میرے مرشد نے فرمایا مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے ہارت ہے دل میں خالق جنت لیے واہ واہ واہ ارے دنیا ہی اللہ تعالیٰ جنت بنا دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جنت جب بنے جب ہمارے چار گاڑیاں باہر کھڑی ہو یہ تھوڑی ہے ارے یہ اسباب راحت ہیں اسباب راحت اور ہوتے ہیں راحت اور ہوتی ہے راحت کا تعلق کل سے ہے ایک نواب صاحب کو راتوں رات نیم نہیں آتی تھی مہینوں سالوں سے وہ بے چین تھے کہ کوئی مجھے ایسی ترکیب بتلا دے کہ مجھ کو نیند آ جائے نیند نیند نہیں آتی تھی ایک دن اپنے با... وہ کیا کہتے ہیں اس کو بالکونی کہ آ گیا بالکونی میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے دھم سے اپنا بسترا سر پہ پوٹلا نیچے رکھا فٹ پاتھ پہ سامنے اور جو ہے اس نے ایک لوٹا نکالا پانی اس میں تھا اور ایک پوٹلی کھولی چھوٹی سی اس میں سے دو روٹی تھی وہ روٹی کھاتا جاتا تھا سالن چٹنی بھی نہیں روٹی کھا رہا ہے پانی پی رہا ہے اور اس کے بعد کھا پی کے بستر بچھایا فٹ پاتھ پہاٹے لرا ارے اس سے پوچھنا چاہیے تیرے کیا راز ہے تو لہرکاروں کو بھجوایا کہ بھائی خدا کے لیے سے کہو تو میری آدھی سلطنت لے لے یہ نیند مجھے دے دے یہ نیند مجھے دے دے آپ نے دیکھا کہ ہزاروں نوکر چاگر کے باوجود اور گاڑیوں کے باوجود دولت کے باوجود نوابی کے باوجود جو ہے وہ نیند بے چین کیا وجہ ہے اللہ عاب اللہ تتمین القلوب یہی وجہ ہے ہاں؟ جو شخص اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے اور کسی قیمت پہ وہ کام نہیں کرتا جو اللہ کی ناپسندیدگی کا ہو بس اس لازم ہے کہ اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ چین عطا فرمائے یہ ہے راز سکون کا میرے دوست نہ کوئی دوا میں ہے نہ کوئی غزہ میں ہے نہ کوئی دولت میں ہے نہ کسی سلطنت میں ہے یہ وہ, دو, وہ, وہ دولت ہے اللہ حب ذکر اللہ تصمین القلوب اور ذکر کیا ہے سمجھ لیجئے بار بار ارض کرتا رہتا ہوں واللہ میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ راز ہمیں حضرت ہی کے پاس آ کے پتا چلا کہ اصلی ذکر کیا ہے ورنہ اصلی ذکر ہم یہی سمجھتے تھے کہ بس اگر آج سو دفعہ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ہزار دفعہ کرنا شروع کر دو ایسے بہت سے لوگ جو ہے ان کا دماغ آؤٹ ہو گیا ہاں کیوں اس لیے کہ بھائی دیکھو حضرت نے ایک آسان سی مثال فرمائی کہ دیکھو اگر ڈائی سو ملی گرام طاقت کی اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے ڈاکٹر نے آپ کو لکھ دیا ڈھائی سو ملی گرام روزانہ آپ یہ فلاں اینٹی بایوٹک کھا لیجئے تو آپ کہیں کہ صاحب مجھے ذرا جلدی فائدہ چاہیے آج کل ہر چیز میں جلد بازی ہے نا جلدی کام کرنا جلدی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ایک ہی دن میں ہزار ملی گرام کھا لیتے تو آپ بتائیے اس کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا ہے نا تو کیوں کہ اس کی باڈی اس کا جسم جو ہے ہزار ملی گرام کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کوانٹٹی مقدار تو اتنی کھانی ہے لیکن ٹھہر ٹھہر کے کھانی ہے ایک دم سے برداشت نہیں کر سکے گا لہذا وظائف بھی تحمل کے اعتبار سے بتایا جا سکے نا ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھائی جتنا ذکر و اذکار ذکر اللہ یہی ہے تصویر ہاتھ میں سنبھالو اور چہرہ لٹکا کے خوش بنا کے اور مسجد میں بیٹھے رہو بس اور اولاد کو بھی گالیاں دیتے رہو گھر میں گزو تو لال لاکھوں سے گزو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہنستی ہیں کہ سردار لمبیا تمام انبیاء کو جتنا غم دیا گیا فرماتے ہیں اس سے زیادہ مجھے غم دیا گیا ہاں؟ اس سے زیادہ غم اور امت کی کتنی فکریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنا روتے تھے ہاں؟ راتوں راتوں روتے تھے اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے آیتنا نازل فرمائی کہ آپ تو اپنے آپ کو گھلا گھلا کے ختم کر لیں گے ہاں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے اتنی فکروں اتنے غم اور اتنے ہم کے باوجود مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے اور جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو فرماتے تھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی مسکرا کر گھر میں داخل ہونا اور سلام کرنا اب ہم اپنا حال دیکھیں ہم کیا شکل بنا کے گھر میں جاتے ہیں ہاں؟ کیا ہم بڑے تھکے ہوئے آئے ہیں اور ہم سے زیادہ کوئی بز بزنس مین کوئی نہیں ہے بزنس مین ہمارے حضرت نے اس کی لغت ہمارے حضرت کی بڑی اعلیٰ ہوتی تھی پر بزنس مین اس کو کہتے ہیں جس کی نس نس بیزی ہو نس نس بیزی بزنس نس نس بیزی ہو <تصفح> تو ہم کیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں غرض یہ کہ میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں یہ اللہ کی محبت حاصل کرنا یہ سب سے قیمتی سودا ہے سب سے قیمتی اس سے بڑا کوئی سودا اس کائنات میں نہیں ہے سمجھے اور اسی کی ہمیں ضرورت بڑی شدید پڑنے والی ہے دنیا میں بھی اسی کی ضرورت اور آخرت میں بھی اسی کی ضرورت ہے. تو یہ دولت جو ہے وہ صحبت اہل اللہ کے بغیر دیکھو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ دودھ ملے گا تو دودھ والے کی دکان سے کپڑا ملے گا کپڑے والے کی دکان سے آم امرود ملے گا پھل والے کی دکان سے کباب ملے گا کباب والے کی دکان سے تو وہی اللہ ملے گا اللہ والوں سے محبت ملے گی اہل محبت سے محبت ملے گی اہل محبت سے اور اہل محبت کون ہے جو اپنے امتحان میں فیل نہیں ہوتے امتحان دو طرح کے ہیں ایک تعات کو بجا لانا اور ایک نافرمانی سے بچنا بتائیے بھائی سچا عاشق کون ہے جو تعت صرف نمازیں پڑھتا رہے ذکر اذکار کرتا رہے اور اللہ کی نافرمانی سے نہ بچے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سچا عاشق ہے سچی محبت کرنے والا ہے سچی محبت کرنے والا وہی ہے جو اللہ کی نافرمانی کو کسی طور منظور نہ کرے اپنے دل کی خواہش کو توڑ دے دل کو چکنا چور کر دے لیکن اللہ کا حکم نہ توڑے سچا عاشق تو وہی ہے بھائی تو یہ یہ اہل محبت کیوں کہلاتے ہیں یہ جان دے دیتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتے ہیں یہ ان کی محبت اپنے محبت امتحان محبت میں کامیاب رہتے ہیں اور ان کی صحبت سے وہ حوصلہ مل جاتا ہے وہ حوصلہ مل جاتا ہے جو میں نے ابھی شعر پڑا کہ سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے پیشے نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے یہ حوصلہ اور ہمت کہاں سے ملتی ہے یہ حوصلہ اور ہمت انہی اہل محبت سے ملتی ہے اہل معرفت سے ملتی ہے کیونکہ ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت اور وہ محبت ویوستھا ہوتی ہے رسوخ کر جاتی ہے کہ یہ سارے جہان کو خاطر میں نہیں لاتے پھر سارا جہان اگر ملامت کرتا ہے وہ ایک طرف اور عارف کی, عارف کی حیات ایک طرف ہے وہ سارے جہان کو ناراضگی برداشت کر لیتا ہے ان اللہ تعالیٰ کو ناراضگی اس کو ایک ذرہ پسند نہیں ہوتی فرماتے ہیں مولانا رومی بر دل سالک ہزارہ غمبوت ہاں مولانا بر دل سالک ہزارہ غمبوت سالک مانے اللہ کا راستہ چلنے والا سلوک طے کرنے والا ہاں یہ بر دل سالک ہزارہ غمبوت دل سالک کے اوپر اللہ کا راستہ چلنے والے پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں غرض باغ دل خلال کمبوت ایک خلال ٹنکا جو ہے نا ایک اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو گلستان دل میں ہے اللہ کے قرب کا گلستان اس سے ایک ٹنکا بھی اگر نکل جائے کیا مطلب کہ ذرہ برابر اللہ تعالیٰ سے غفلت بھی ہو جائے تو وہ کاپ اٹھتے ہیں کر ہزارہ بر دل سالک ہزارہ غم ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اللہ ہمیں آپ سے غافل ہو گیا تھا معاف کر دیجیے یہ ہے اللہ والوں کی شان اور یہ اللہ والوں کی محبت ہے اس اس صحبت کے ان کی صحبت کی برکت سے یہ دولت قلب سے قلب میں منتقل ہو جاتی ہے جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے اور ایک سینہ بہ سینہ ہے یہ دولت محبت اور یہ ہمت اور حوصلہ اہل اللہ کی صحبت سے ہی ملتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی دولت اور انتہائی ضروری دولت بھی اسی صحبت سے ملتی ہے ہزاروں انعامات کے علاوہ یہ دو نعمتیں ایک دوسری نعمت اور ملتی ہے میں فرمایا مولانا قطب العالم حضرت مولانا گنگو ہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص تو ملتا ہی اہل اللہ سے ہے اخلاص تو یعنی آپ لاکھوں عمل کر جائیے لیکن خدا ناخواستہ اخلاص نہ ہو تو بتائیے قبولی نہیں ہوا تو کس کام کا تو فرمایا کہ اخلاص تو ملتا ہی اہل اللہ کی صحبت سے ہے یہ بڑی دولت ملتی ہے تو بہرحال یہ میں جو اشار پڑھ رہا ہوں آج یہ اشعار اللہ کی محبت کے بیان میں ہیں آ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں اب دیکھیے حضرت نے ایک آہ کھینچی آخ کہ جو دل اللہ کی محبت کا حامل نہیں ہے واللہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے جانور سے بھی بدتر ہے کیونکہ جانور سے تو معاوضہ نہیں ہے لیکن انسان جو یہاں سے ناکام چلا گیا پھر دوستو اس کا مواوضہ ہوگا اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھتے ہاں تو اس لیے جانور سے بھی یہ بدتر ہو جائے گا کہ جانور کو تو حساب کتاب نہیں دینا اور انسان کو حساب کتاب دینا جس کے دل میں نہیں ایک تیرا درد و غم ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم یہ ہے تو اس لیے حضرت نے آہ کھینچی ہے اور آہ اس لیے کھینچی ہے کہ دنیا کے دولت مند رئیس لوگ مال و اسباب والے لوگ چاہتے ہیں ہر رئیس یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہو اور سامنے والے کو نہ ملے نا؟ لیکن اللہ کی محبت وہ دولت ہے کہ جس کو حاصل ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے روتا پھرتا ہے وہ دوسروں کے لیے روتا ہے کہ کاش یہ دولت ان کو بھی مل جائے میرے مرشد فرماتے تھے کہ میرا بس نہیں چلتا میں کس طرح اپنے دل سے اللہ کی محبت آپ کے دل میں ٹھونس دوں روتے ہیں اللہ والے کہ اللہ ہمیں وہ روحیں عطا فرمائیے جن کو ہم سے مناسبت ہو تو ہم ان کے دل میں آپ کی محبت کو ٹھونس دیں پی وسط کر دیں ہمیں وہ روحیں اٹا فرمائی ان روحوں کے لیے وہ روتے رہتے ہیں اور ان کے لیے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے وہ ترستے رہتے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں دوستو یہ وہ دولت ہے جو وہ ساری دنیا میں بانٹنا چاہتے ہیں دوسروں کو دینا چاہتے ہیں اس لیے نے اس میں آہ کھینچی ہے دیکھ ہم جو ہے اہل اللہ جو ہے وہ دنیا والوں پر ترستے ہیں وہ اہلاللہ پہ ترس رہے ہیں وہ کہتے ہیں ارے ان کے پاس تو نہ گاڑی ہے نہ بنگلہ ہے تو فقیر آدمی ہے تو کپڑے بھی ذرا میلے کچلے سے ہیں سیدھے سادے سے ہیں اور ملا بنے ہوئے ہیں ان بیچاروں کو کیا پتا ہاں اور وہ ان پر ترس کر رہے ہیں کہ ان کو کیا پتا کہ ہم کیا دولت لیے بیٹھے ہیں ہم کیا دولت لیے بیٹھے ہیں ان کو کیا معلوم بےچارے دنیا داروں کو پھر وہ ان کو حقیر نہیں جانتے لیکن وہ ان کے لیے روتے ہیں کہ اللہ سب کو آپ جو ہے دوستوں کو اللہ والا بنا دیجئے اپنی محبت سے نواز دیجئے اس لیے عادت اس میں آہ کھینچ کے فرما رہے ہیں کہ ترس کھا رہے ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ کی محبت میں بالکل پیچھے ہیں آہ, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کہل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا نہیں آپ چاہے ہمیں یہ کروں آپ کا آپ چاہیں ہمیں یہ کروں آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں آپ چاہے ہمیں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 کیا آپ حضرات یہاں اللہ کی محبت میں تشریف لائے ہے نا کتنے انسانیت ہے جو اس وقت گناہوں میں لت پڑی ہے کوئی کسی گناہ میں کسی گناہ میں کوئی کہیں کوئی کہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے تو اپنا کمال نہ سمجھیں اپنا کمال نہ سمجھیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی محبت کے غم میں کچھ فکر کرنے کی توفیق پتا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ چاہے ہمیں یہ کروں آپ کا آپ چار ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو کا نہیں ورنہ ہم چاہنے کے تو کا نہیں دو جہاں کا مزہ دیکھو یہ حضرت نے دو جہاں فرما دیا نا دنیا کا مزہ بھی اسی کو حاصل ہے جو اللہ والا ہو کر جیتا ہے وہ جو دنیا دار ہیں ظاہر میں ان کے جو ہے بڑے مزے ہیں فرمایا کہ دوستوں کو دشمنوں کو عیش آبو گل دیا میرے حضرت کا شعر ہے دشمنوں کو عیش آبو گل دیا اور دوستوں کو اپنا دردے دل دیا جو،, جو غیر فانی چیز تھی جو مزیدار چیز تھی جو غیر فانی چیز تھی وہ اپنے دوستوں کو عطا فرما دی کافر کو اس ایسے آب و گل میں مبتلا کر دیا فرمایا کہ کافر کو تو آخرت کا وسوسہ بھی نہیں آتا وہ تو یہی پھنسا ہوا ہے دنیا میں کیونکہ دنیا کا طالب ہے اس کی نظر دنیا ہی تک ہے اس لیے ان کو خوب دنیا بھی دے دی کہ تم کھاؤ پیو کلو وشربو کیا ہے کلو نہیں کلو و انکم انکم مجرمون دیکھا آپ نے یہ ہے نا کلو و قلیلا انکم مجرمون یہ ہے کہ تم تھوڑا بہت کھا پی لو لیکن تم مجرم ہو تمہارا کھانا مجرمانہ ہے سمجھے جبھی میرے مشید نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پھانسی کا مجرم ہو تو حکومت اس کو کہتی ہے کہ بھائی اس کی پھانسی ہونے والی ہے ایک مہینے کے بعد تھوڑا اس کو کلپٹن کی سیر کرا دو اس کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کرا دو ہوتا نہیں ہے نا یہ پھانسی والے مجرم کو یہ حکومت دیتی ہے رعایت کہ اس کو تھوڑا دنیا میں ایش ویش کرا دو تھوڑا سا لیکن اس کو پتا ہے کہ ایک مہینے بعد مجھے پازی ہونے والی ہے بتائیے اس کو کلفٹن پہ چین ملے گا بتائیے اس کو کور میں بریانی میں چین ملے گا مزہ ملے گا اس کے تو حلق سے مشکل سے اترے گا کہ میں تو پازی ہونے والی ایک مہینے بعد ان کی وہی حالت ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر ڈٹائی کے ساتھ مبتلا ہے نافرمانی اور سرکشی پر ڈٹائی کے ساتھ مبتلا ہے لیکن ایک طبقہ یہ بھی ہے جس سے گنا ہو جاتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے ندامت سے توبہ کرتا ہے اللہ کو, اللہ کو مناتا ہے اور پوری ہمت سے کام لیتا ہے کہ اب گناہ نہیں کروں گا وہ ان میں شامل نہیں ہیں لیکن وہ لوگ جو ڈٹائی سے سرکشی پہ اڑے ہوئے ہیں کافر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے ہے یہ کہ کلو و تم تلین ان پیلو پی لو لیکن تم تو مجرم ہو تھوڑے دن کے بعد تمہیں دوزخ کی پھانسی چڑھنا ہے تمہیں آگ میں جلنا ہے تم کھالو پیلو اس کو فرمایا کہ دشمنوں کو عیش آب گل دیا آب مانے پانی اور گل مانے مٹی یہ ساری چیزیں جو بنی ہیں پانی مٹی سے بنی تو ان کو تھوڑا سا یہ ایش دے دیا دشمنوں کو ایش آب دیا اور دوستوں کو اپنا دردے دل دیا ظاہر جو ہے وہ کہتے ہیں ارے یہ بےچارے ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں پھٹے حال ہے لیکن جو دل کے اندر وہ دولت لیے بیٹھے دیکھو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سلاطین مغلیہ کو مخاطب کر کے فرمارے ہیں چیلنج کر رہے ہیں ان کو اعلان کر رہے ببانگے دوہل اعلان کر رہے ہیں اس میں بھی آئے گا ببانگے دہل بوانگ کے دہل اعلان کر رہے ہیں دل دارم جواہر پا رہے عشق ہاں ارے میرے دل کے اندر ایک موتی ہے دل دارم جواہر پا رہا موتی میرے پاس بہت ہی قیمتی ہے عشق عشق اللہ کی عشق و محبت کا دل دارم جواہر پا رہے عشق تحویل کے دار زیر گردوں امیر سامان کے مندارم تو سلاطینیں مغلیہ بادشاہوں کو مخاطب کر کے فرمائے میرے جیسا کوئی امیر ہو زمین و آسمان کے درمیان تو میرے سامنے آ کے دکھائے ہے یہ کیا ہے یار دولت مٹی یہ کیا ہے مٹی کے اوپر مرنا بھی کوئی عقل مندی ہے جو چیز ہم نے چھوڑ کے جانا ہے ہمیشہ کے لیے جو ساتھ جانی ہی نہیں ہے اور جو ساتھ جانے والی ہے وہ تو چھوڑ دیں اور جو ساتھ جانے والی نہیں ہے اس کو ہم پکڑے بیٹھے ہیں اس کے پیچھے بھاگ ارے دنیا تو ایک سایہ ہے سایہ میرے دوستوں اور دین حقیقت ہے جو حقیقت کو پکڑ لے گا سایہ خود بہت ساتھ آئے گا آپ پرندے کو پکڑ لیجئے اس کا سایہ زمین پہ سایہ کے پیچھے بھاگتے رہیے اور اسی کا شکار کرنے کی کوشش کیجئے تو کیا ہوگا کچھ ہاتھ آئے گا آپ پرندے کو پکڑ لیجئے تو سایہ خود بخود ہاتھ آ رہا ہے تو دین حقیقت ہے اور دنیا جو ہے یہ سایہ ہے میرے دوستو ہاں اس کو بس بقدر ضرورت حاصل کرو اللہ کا شکر ادا کرو اور اصلی کام کرو جو اللہ کی محبت کو حاصل کرنا شریعت پر چلنا سنت کے مطابق چلنا صحبت اللہ اٹھانا یہ کام اصلی ہے اس پر کوئی سودے بازی مت کرو ہاں آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں صحبت اہل دل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 میرے دوستوں اللہ کے راستے کا غم خود سے نہیں اٹھایا جاتا جب تک کسی شہخ کی تربیت نہ ہو دیکھو ایک جھاڑ جھنکاڑ بڑا جو گھر کے سامنے فلواریاں لگی ہوتی ہیں ایک گھر تھا جس میں اس کے سامنے بالکل کانٹے اور عجیب سے کچرا کوڑا سبھی کچھ ہوا تھا اور ایک گھر تھا جہاں جو وہ مالی کام کر رہا تھا مالی کام کر رہا تھا وہاں خوبصورت پھول بوٹے کھلے ہوئے تھے اور بالکل صفائی ستھرائی کوئی کانٹے نہیں کوئی تو بھائی شیخ بھی مالی ہوتا ہے ارے دوستوں شیخ مالی ہوتا ہے شیخ جو ہے قلوب کے اندر جو کاٹے ہوتے ہیں گناہوں کے اور بدخلاقیوں کے وہ سب کے سب شیخ جو ہے وہ نکال نکال کے آہستہ آہستہ پھینکتا رہتا ہے اور کل کو گلو گلزار بنا دیتا ہے دوستو جی اور جس گھر کے آگے جھاڑ جھنکار کوئی مالی نہیں تھا تو وہ سب جھاڑ جھنکار ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے اور جس کے گھر میں مالی تھا وہ خوبصورت گلستان کا منظر پیش کر رہا ہے دوستوں خوشبودار تو یہ بات ہے سمجھے کہ سوبت اہل دل جو نہیں پاتا اس کا قلب جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ آگے ہو گیا ہوں بہت کچھ ہو گیا ہوں ارے بہت کچھ ہونا جو ہے یہ سمجھنا ہی سمجھو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو ارے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات مجھے یاد آئی جو میرے مرشید سالث میرے حضرت جو موجودہ شیخ ہیں حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب اللہ حضی اللہ علیہ کیا انداز میں حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ارے یارو چھوٹا بننے میں حض ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بننے میں ممبر پہ بیٹھنے میں اور علمیات اور تحقیقات اور تحقیقات بیان کرنے میں مزہ ہے ہز ہے فرماتے ہیں ارے دوستو بڑا بننے میں مزہ نہیں ہے مزہ تو چھوٹا بننے میں ہے چھوٹا بننے میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے یہ ہے میرے اعزاز کے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور دل کی ہے آواز کے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور اس پر مجھے ہے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں دل سے آواز آ رہی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں بس وہ بندہ جو اپنے دل میں گھٹیا ہو گیا اپنی نظروں میں وہ اللہ کے یہاں کہاں سے کہاں پہنچ گیا دیکھو ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی گریا ازاری کری ناز نہیں دکھائے بلکہ اللہ سے رو رہے ہیں حضرت ہاجیم داد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ خلاف اب کابا پکڑ کے رو رہے ہیں کوئی کچھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے اللہ میں تج سے طلبگار تیرا اور فرمایا حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت حاجی صاحب حرام کعبہ شریف میں رات عشاء کے بعد سجدے میں جو گئے تو ساری رات رو رو کر اتنا روئے اور یہی ایک شیر پڑھتے رہے اے خدائی بندرا رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن اے اللہ اگرچہ میں بہت برا ہوں مگر میری برائیوں پر ستاری فرمائیے مجھ کو رسوا نہ کیجیے مخلوق میں دیکھو اللہ والے رو رہے ہیں کہ اللہ میں بہت برا ہوں لیکن میری برائیوں کو آپ مخلوق میں مجھے رسوا نہ کیجیے گا میری برائیوں کو کھولئے گا نہیں فرمایا کہ ساری رات روتے رہے اور اتنا آو وغا کے ساتھ روئے کہ ہمارے کلیجے پھٹے جا رہے تھے ارے کیا علم پہ ناز کرنا دوستو کیا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہ ہم اتنا ذکر کر لیتے ہیں اتنی نوافل پڑھ لیتے ہیں اتنی تقریریں کر لیتے ہیں کیا ناز کرنا دوستو کچھ بھی نہیں میرے مرشید فرماتے تھے کہ ایک شخص جا رہا تھا پوٹلا لے کے ایک دیہاتی سادہ آدمی لاٹھی لے کے پوچھتے ہیں بعض دیہاتی اس نے لاٹھی مار کر پوٹلی پہ پوچھا کہ کیا ہے اس کے پوٹلی میں چوڑیاں کی شیچے کی اس نے جو لاٹھی ماری تو اس نے کہا کہ بھائی ایک لاٹھی اور مار دے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے تو میرے دوستو ہماری عبادات کی اتنی بھی حقیقت نہیں ہے دوستو یہ تو دیکھو اللہ کیسی عظمت والے ہیں کتنی بڑی ذات ہیں اور ہم مٹی کے پتلے اور ہمارے پیٹ میں کیا بھرا ہے دوستوں ہوا کھولتے رہتے ہیں ہم تو اور کیسے کیسے ہمارے دلوں کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو ہم کیسے ناج دکھائے ہم کیسے ناچ دکھائیں دوستوں اسی ناز اور پندار کو شیخ توڑ دیتا ہے اور اپنی نظروں میں انسان کو گھٹیا اور ذلیل کر دیتا ہے بس اس کا کام بن جاتا ہے آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا پرنا ہم چاہنے کے تو قابل نہیں صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں بے رفیق ہر کشد دراہ عشق عمر بک زشتوں شدھ آگاہ عشق بے رفیق کے اسی مرشد کے بغیر چلنے میں وہ عمر کی عمر گزر جائے گی لیکن عشق سے آگاہی آگا حاصل نہیں ہوگی سمجھتے رہو گے کہ ہم کہیں پہنچ گئے اور مایا کہ کچھ نہیں ملے گا آہ آہ بے رفیق ہر کے شدر اللہ کے راستے میں بغیر رہبر کے راستہ طے نہیں ہوتا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں یہ اللہ کی محبت کا راستہ عجیب ہے کہ اللہ نے اپنا قانون یہی بنایا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ نازل فرما دیتے ہر گھر میں اس پر قادر تھے کہ نہیں کہ قرآن پاک ہر گھر میں نازل ہو جاتا اور لوگ ایمان لا کے اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتے یا شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیتے اور نجات پا جاتے لیکن کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رجال اللہ کو بھیجا انبیاء علیہ السلام کو بھیجا پھر صحابہ سے قائم رہا یہ سلسلہ پھر تابعین سے قائم رہا پھر تبا تابائی سے قائم رہا پھر اس کے بعد یہ اولیاء اللہ کے سلسلے سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ نے اپنا قانون یہی بنایا ہے اس کی دلیل بہت ساری ہیں ایک دلیل حضرت کی برکت سے یہ بھی سن لیجیے کہ سرات الذین انعمت علیہم کہ اللہ نے ہمیں نماز میں مانگنا سکھایا کہ اللہ آپ کے نام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے اسی کو فرمایا کہ کون و ماس فادقین اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ان کے اہل تقویٰ کے پاس رہنا پڑے گا سادقین کا ترجمہ سوادقین کے ترجمہ سچا کیوں نہیں ہے یہاں سچا کیوں نہیں فرمایا یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تقوی حاصل کرنا ہے تو متقین کیوں نہیں فرمایا کہ متقین کے ساتھ رہو فرمایا کہ یہاں اس لیے سوادقین فرمایا حاصل تقوی کرنے کو کہا اور فرمایا کہ سوادقین کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے آنے والے حالات سب معلوم ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جعلی ویر بھی آ جائیں گے تو یہ دیکھ لو حلوے مانڈے والا نہ ہو نظرانے کھانے والا نہ ہو چندے باز نہ ہو بلکہ جو ہمارے مرشد کا عمل دیکھو ویسا ہی ان کی نقل کرتا ہوا ہو ان حجری اللہ اللہ ہو تو اس کی اس لیے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو تاکہ جعلی ویر کے ہتھی سے بچ جاؤ تم سچے آدمی کے ساتھ رہو گے تقوا مل جائے گا یہ اللہ کا قانون ہے اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب تک کسی رہبر کا ہاتھ نہ پکڑو گے کام نہیں بنے کام نہیں بنے گا کتنی کتابیں پڑھ لو کتنی تقریریں کر لو کام جب جبھی بنے گا جب کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دبا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد پھر شامل حال ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کا راستہ اکیلے انسان کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کا راستہ لامحدود ہے بہت مشکل ہے لیکن جس کو وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو وہ جذب فرما لیتے ہیں پھر جب وہ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو بڑے بڑے سب سو سو سال کے کافر کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں پھر وہ ان کا ہو کر ہی رہتا ہے پھر وہ جلاد چاہے کہ میں غیر اللہ کا رہوں پھر وہ رہ نہیں سکتا وہ بے چین ہو جاتا ہے ہاں تن ہستی خوابی دا میری جاگ اٹھی ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو میرا بال بال جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہ رہا ہے میرے بال بال سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اب وہ مجھے اپنا بنانا چاہ رہے ہیں پھر ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتی شیطانی راستے پر نہیں لگا سکتی دوستوں اس لیے جب اللہ جذ فرماتے ہیں تو اپنے قانون کے مطابق جذب فرماتے جذب پہ قصہ سنا دیتا ہوں حضر نے فرمایا ایک بہت ہی سادہ آدمی تھا جذب مانے کھینچنا تو وہ اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ میاں مجھے جذب کر لیجئے مجھے جذب کر لیجیے اپنا بنا لیجئے تو ایک تھوڑا شرارتی سا آدمی تھا اس نے سوچا ذرا کچھ اس کے ساتھ کھیل کرنا چاہیے تو بندہ ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے اللہ میاں جذب کر لیے جذب کر لیجئے یہ پہلے ہی چھپ کے بیٹھا ہوا تھا درخت پہ ایک رستہ لے کے اور اس نے جب اس نے دعا شروع کی کہ اللہ مجھے کھینچ جذب فرما اس نے اوپر سے ایک اور موٹی سی بھاری آواز بنا کے کہا اے شخص اس بندے کو اپنے گلے میں ڈال لے ہم تجھے جذب کر لیتے ہیں اور وہ بےچارا سادہ آدمی تھا اس کو کیا معلوم اس نے کیا ارے بس آج کام بن گیا ہمارا اس نے فوراً وہ راستہ گلے میں ڈال لیا اب جو اس نے کھینچنا شروع کیا تو اس کا گلے میں پندا پھنسنا شروع ہوا اب تو اس کی آنکھیں ابلنے لگی کہ اللہ میاں بس کیجیے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جذب میں اتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں جذب نہیں ہونا بس وہ ہسدیا آدمی ہو بھی اس نے چھوڑ دیا اس کو اب وہ وہاں سے پلٹ کے ایسا بھاگا کہ اس کے بعد کبھی وہاں سے گزرتا بھی نہیں تھا اور پلٹ کے اس درخت کو دیکھتا بھی نہیں تھا ڈر کے مارے <laughs> تو جذب یہ نہیں ہے جذب یہ ہے میرے دوستو کہ نیک اعمال کی توفیق شروع ہو جاتی ہے اور گناہوں کے راستے مزدود ہو جاتے ہیں گناہ کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑ یہ جذب, اس جذب کی علامت ہے کہ نیکیوں کے راستے کھل جائیں توفیق نصیب ہو جائے اور گناہوں کے راستے مزدود ہو جائیں تو جب وہ جذب فرماتے ہیں تو ان کا قانون یہی ہے کہ جذب کریں گے سلسلے کے ساتھ جذب کریں گے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو پھر کام پرنا شروع ہو جائے گا اس کو فرمایا کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے سحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو سحبتے اہل دل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 قرب ملتا نہ ہو اوکے ماں ذلوی وہ میری من ضل نہیں اوکے ماں ضلو وہ میری من ضل نہیں غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل یاد رکھو غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں اس دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی جو غیر اللہ سے دل لگاتا ہے میرے دوستوں غیر اللہ کی گندگی کے ساتھ پاک ذات نہیں آ سکتی غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لے حضرات میں گزارش کروں گا جن کو محبت ہو یہ شیئر ضرور پڑھیں میرے ساتھ ساتھ پڑھیے آپ کا ہوں میں بس ارے ہم کس کے ہیں بھائی کس کی ہے بولو یار بس یہی تو بات کہنی ہے حقیقت تو کہنی ہے وہ غلط بات تھوڑی کہنی ہے آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لے ل لیلا کسی کی بیوی کا نام ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اپنی لیلا کو چھوڑ کے چلے جائے وہ بیوی تو بھائی اپنی لیلا ہے ہزاروں کروڑوں سے بڑھ کر لیلا ہے اپنی سمجھے ہاں اپنی بیویوں سے محبت غیر اللہ نہیں ہے بیوی کے محبت بھی اللہ کی محبت میں شامل ہے دوستوں یہ ہمارے بزرگوں کے علوم ہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لے نہیں کوئی مح مل نہیں کوئی لے نہیں کوئی مہ مل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں یہ شیر بھی آپ میرے ساتھ ضرور پڑیے آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہے ہمیں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 یہ کروں آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں آخری شیر کہہ رہا ہے یہ اختر باب دوہل بابا دوہل مانے الل اعلان اعلانیہ اعلان کر رہا ہے کہہ رہا ہے یہ اخ تر بے دور الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں بہرے الفت اللہ کی محبت کا کوئی ساحل کوئی کنارہ کوئی حد نہیں ہے بلکہ جتنا جڑتے چلے جاؤ جتنا بڑھتے چلے جاؤ اللہ کی محبت لامحدود ہے بس آپ کہہ رہا ہے یہ اختر تر دوحل آں کہہ رہا ہے یہ بہرے الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں بہرے الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں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 الحمد اللہ اللہ بین میں ہوں سوال چلو بھائی اچھا بھائی بھی میری بھی خواہش ہے اور آپ کی فرمائش ہے میری خواہش آپ کی فرمائش جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا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 محمد مولانا محمد وسلیم اللہ عمل آپ کے جو آپ کی محبت کی باتیں بتلائی گئی اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے اے اللہ کہنے والے کو بھی قبول فرما لے اے اللہ سننے والوں کو بھی قبول فرما لے اے اللہ ہم کو اپنی محبت سے مالا مال فرما دے اے اللہ ہمیں زندگی کی قدر کی توفیق نصیح فرما دے آپ نے ہمیں کتنی قیمتی زندگی عطا فرمائی کتنی قیمتی ہمیں کلمہ عطا فرمایا ایمان عطا فرمایا مسلمان گھر میں پیدا کر کے مفت کا جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا اے اللہ اس کی حفاظت بھی آپ ہی کے ذمہ ہے اے اللہ اس کی حفاظت بھی آپ اپنے ذمہ لے لیجئے اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے ہمیں ان اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں اور اے اللہ ان اعمال سے حفاظت کی توفیق دیجئے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو انتہائی قبول و مقبول فرما لے اگرچہ کسی لائق نہیں اے اللہ لیکن آپ اس کو اچھا بنا کر قبول فرما لیجئے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پھل سے قبول فرما لیجئے بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر رہتا فرما دیجئے ہاں ڈاکٹر قمر صاحب سے میں ملنا بھی تھا اللہ ان کو صحت کامل عاجل مستمر رہتا فرمائے ہمارے بہت پرانے دوستوں میں سے کرم فرماوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاضم مستمر عطا فرمائے ان کے گھر والوں کو بھی اللہ شفای کامل عاضل مستمر عطا فرمائے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاضل مستمر عطا فرمائے اے اللہ جن کے جو مقاصد حسنا ہیں اے اللہ ان مقاصد حسنا میں ہمارے بھائیوں بہنوں کے اے اللہ سب کو بامرات فرما اے اللہ یا اللہ جن کے رشتے نہیں آئے بچیوں کے اللہ اپنے کرم سے اپنے پل سے اپنے قدرت سے اللہ ان کے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما دے اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے اے اللہ ان کو نیک صالح بنا دیجیے اور آپس میں پیار و محبت عطا فرما دیجئے اے اللہ بے اولادوں کو اصاحب او اولاد کر دے نیک صالح اولاد سے نواز دے اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والا بنا دے اے اللہ ہماری مرادوں کو اپنے کرم سے اللہ قبول فرما لے پورا فرما دے اپنے رحمت سے جو جو بھی دل میں ہے اللہ آپ عالم القیب ہیں جن کے دلوں میں جو بھی جائز مقاصد ہیں اے اللہ ان میں بامراد فرما دے اللہ منصل کا منخمہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنت الله صلی اللہ تعالیٰ خلق ہی سعید نولانا محمد وساحد مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہاں بخانہ زر نمی دارم فقیرم بخانہ یعنی میرے گھر میں خانہ فارسی میں گھر کو کہتے بخانہ زر زر مانے سونا نمی دارم نہیں ہے بخانہ زر نمی دارم فقیرم میں تو فقیر ہوں بخانہ زر نمی دارم فقیرم ول دارم خدائے ضر امیرم ول دارم لیکن میرے دل میں سونے کا خالق موجود سونے کا خالق رکھتا جزاک ملحامی لاؤ پانی پلا